الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ السلام تو الله علی نبی علی سحاب نور نبئی تو سن تلف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 فتح و رضویہ شریف جلد تیئیس صفحہ ایک سو بائیس پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اب المواہب رضی اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو اب ثواب نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے کہ پڑھتے وقت شریف پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے درو شریف پڑھ لیں اب نیت کر لیں کہ یہ جو درو شریف پڑھ رہا ہوں یہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم کو عیسا لے ثواب کر رہا ہوں یا بعد میں کہہ لیں یعنی پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے یا پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہہ لیں کہ درود شریف کا ثواب جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں صلو سلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں یعنی ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے ایک سنگریزا یعنی چھوٹا سا پتھر بادشاہ کو بھی آ کر لگا تو اس نے خدام کو دوڑایا کہ ذرا جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو یہ کون ہے چنا خدام گئے اور ایک گوار کو پکڑ کے لے آئے بادشاہ نے کہا کہ یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ویرانے سے گزر رہا تھا میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑی سنگریزوں پر پڑی میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آگے نکلا تو پھل توڑنے کے لیے میں یہ پتھر مار رہا تھا بادشاہ نے کہا کہ تم ان پتھروں کی قیمت جانتے ہو اس لئے اس کی نہیں تو بادشاہ بولا یہ پتھر نہیں ہے یہ انمول ہیرے ڈائمنڈ نہیں ہے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے تمہارا لاس ہو گیا یہ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر افسوس اب کا کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں نا ٹائم جو ہے یہ بھی انمول ہیرے ہیں اگر ان کو بیکار ضائع کر دیا تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میرے آقا دست فرماتے ہیں کہ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نظروں کی حسی سے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کبارک و تعلی نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے چنا چپارا اٹھارہ سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اف ہب تم انس ترجمہ کنزوری مان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں تو اس آیت کے تحت خزانہ عرفان شریف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اور کیا تمہیں آخرت کے لیے جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے احمد کی جزا دیں تو موت اور زندگی اس کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ انتیس سورہ ملک کی آیت نمبر دو میں ارشاد ہوا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 انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے اور علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھڑتا ہوا جا رہا ہے نہ رو کے رکتا ہے نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے جو سانس ایک بار لے لیا وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا چراچ حضرت سیتا حسن بصری رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہی سانس تو ہیں اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو اللہ عز اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارا سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر چوراسی تلاوت فرمائی انما ترجما ترجمہ کنزل ایمان اور, پوری پوری ہم ہم اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں جو حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے خرشد فرماتے نا کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے کتنی بے اعتبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا تو یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا تو میری میٹھی میٹھے وہ پیارے پیارے یہ سب کئی مناظر ہم دیکھتے ہیں اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو واقعی اسے منظر یاد آ مطلب کلپس جو عبرت کے لیے بھیجے جاتے ہیں اچھا بھلا انسان بیٹھا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے اور باتیں باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو کئی ایسے انداز ہیں کہ واقعی جو پہلے شیر سنتے ہیں کہ ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے کھڑا ہوا ہے دھاڑ کر کے گرا انتقال ہو گیا تو میرے میٹھے تھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو سینا امام بہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ شعب المام میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے روزانہ ہوتا ہے روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی لے سے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں یار بس اس جمعے سے نماز شروع کر دوں گا مدینے جاؤں گا نا داڑھی رکھ کر آؤں گا شادی ہو جائے گی تو بس پھر یہ کر لوں گا یہ ایک عموماً ہمارا ایک دن کو منانے کے لیے ایک ذہن ہوتا ہے تو بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ نیکیوں کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ نیکیوں کی ابتداء کب سے کرنی چاہیے تم بزرگ نے فرمایا کہ مرنے سے ایک دن پہلے مرنے سے ایک دن پہلے تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ تو پتہ ہی نہیں مریں گے کب یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کب ہمارا انتقال ہو جائے تو بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرمانے لگے کہ بس ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو بلکہ بزرگوں نے تو اس سے بڑھ کر بات کہی ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ حضور زندگی کیا ہے فرمایا تین سانس ہے پوچھا زندگی کیا ہے فرمایا تین سانس ہے. ایک سانس وہ جو لے لیا اب دوبارہ نہیں لے سکتے ایک سانس وہ جو لے لوگے اس کا پتہ نہیں لوگے کہ نہیں ایک سانس وہ جو ہے وہ جو لے رہے ہو بس جو لے رہے ہو نا یہی زندگی ہے یہ سانس لیا اب یہ نکلا پتا نہیں ہے کیونکہ انسان کی جب موت ہوتی ہے نا تو جو سانس وہ لیتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے یہ موت ہو گئی اب یہ سانس جو لے رہے یہ نکلے گا نہیں نکلے گا ہمیں پتا نہیں ہے تو یہی تین سانس ہیں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آ نادان آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت, موت, موت, موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر, آخر, آخر موت है मوت है मوت है मوت मوت نوٹ کمانے کی مشین بنے نوٹ کما رہے کمارے کمارے چلے بھائی قبر میں کتنا لے کے جائیں گے تو جواب ملتا ہے قبر میں کیسے لے جائیں گے کفن میں جیبی نہیں ہوتی ہے کفن میں جیبی نہیں ہوتی ہے لے کیا جائیں گے تو زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے کہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکارتے ہیں یا مرہوم کہہ کر ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دوا ہیں چنا پارہ تیس سورہ ان کی آیت نمبر چھ میں رب ارشاد فرماتا ہے یا ربی کا کد ملاقی ترجمۂ کنزری مان اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب اجز وجل کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آخر و نادان آقل و نادان آخر موت ہے تو اپنے وقت پر غور کریں اپنے وقت پر غور کریں کہ فضولیات میں اگر برباد ہو رہا ہے روتا ہے بیٹھے گھنٹوں سوشل میڈیا کو لے کر موبائل کو لے کر کسی نے کہا کہ دن میں کتنی مرتبہ اپنا موبائل چیک کرتے ہیں کیا کبھی سوچا ہے کہ اتنی مرتبہ نے قرآن کھول کر دیکھا تو انسان بڑا نادان ہے بڑا نادان ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے اور بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا ڈیل ڈول والا انسان اچانک موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے اب قبر میں اس میں کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے البتہ خود اس پر زندگی کا حال کھل چکا ہوگا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے ہم تو کہتے ہیں نا یار یہ مر گیا اس کی آنکھیں بند ہو گئی بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں ارے یہ کیا ہو گیا میں تو سوچا تھا اتنی زندگی ملے گی یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا یہ پڑھائی تھی یہ جاب تھی یہ بنگلہ تھا یہ گاڑی تھی لیکن سب دھیرے کے دھرا رہ گیا اور ہمیں اٹھا کر اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے گا تو جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری کی طرف مصروف ہو جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو رات بھلے چنگے سونے کے باوجود صبح اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے اللہ تبارک کو تعالا سورے انبیاء آیت نمبر کی ایک پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اکطور بال غفلت ترجمہ کنزلیمان لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں ایک جھوکے میں ادھر سے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا اے میرے میٹھے میٹھے او پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچاننی ضروری ہے فالتو وقت گزارنا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے اور اس پر غور کریں گے تو نا یہ نصیب ہوگا کہ میرا وقت واقعی ضائع ہوتا ہے بھی کہ نہیں ورنہ تو کہتے نا کہ میں بہت مصروف ہوں تو کسی نے کہا کہ اونلی بزی پیپل ہیو ا ٹائم اونلی پیپل جو مصروف لوگ ہوتے ہیں نا انہیں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم اگرچہ اپنے من کو مناتے کہ جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس بہت ٹائم ہے اپنے وقت پر غور کریں کی وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا فضول لغویات میں فضول گفتگو میں فضول باتوں میں ہمارا وقت گزر تو نہیں رہا تو واقعی اگر ذرا سا غور کریں اور سوچے تو کئی ایسی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ بہت ساری باتوں میں بہت سارے معاملات میں یہ ضائع کر رہے ہوتے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری تربیت فرمائی چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہے تو ہمارے اسلاف و بزرگان دین وقت کی بڑی قدر کرتے تھے حافظ ابن آساکر فرماتے ہیں کہ پانچویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سینا سلیم راضی رحمت اللہ تعالی کا قلم پہلے لکڑی کے قلم استعمال ہوتے تھے تو قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو, تو قط لگاتے ہوئے یعنی اس کی نوک بناتے یعنی نوک تراشتے ہوئے اگرچہ دینی تحریر کے لیے یہ بھی ثواب کا کام ہے مگر اس وقت بھی آپ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت بھی صرف قتل لگانے میں خرچ نہ ہو یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے وقت کی اہمیت میں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت آسان ہے چنا ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلیمات کہیں گے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ کیا ہے بلا نواز کیا ہے؟, کیا ہے سبحان اللہ, الحمد للہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ نے دیکھا کہ جنت میں درخت لگوانا کس قدر آسان ہے کہ اگر ان بیان کردہ چاروں کلمات میں سے ایک کلمہ کہیں تو ایک اور چاروں کہہ تو جنت میں چار درخت لگ جائیں گے اب ذرا غور فرمائیں غور فرمائیں مدن شرح کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں تو اے کاش فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو اب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں یا کوئی کام کاج کر رہے ہوں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم درو شریف پڑھتے رہیں کہ اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر ایک بار درو شریف پڑھا اللہ وجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس گنا مٹاتا ہے دس درجات بلند فرماتا ہے اللہ مسمت اس کا تذکرہ پچھلے ہفتے مدنی مذاکرے میں بھی ہوا امیر الصف کاؤنٹر رکھے اپنی جیب میں اور میں نے جب خریدا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تو بہت سستا ہے یار جتنے کا ایک کپ چائے پیتے اتنے کا مل جائے گا آپ کو یہ تو یہ تو بہت آسان ہے جیب میں رکھے چلتے چلتے اس کو دوا دے جائے اور دروشری پڑھتے جائیں الحمدللہ تو یہاں جو لیٹے لیٹے پڑھنے کا بیان ہوا تو جب بھی لیٹے لیٹے کوئی ورد کریں ذکر اسکار کریں تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے تو کاش بولنے سے پہلے اس طرح تولنے کی عادت پڑ جائے کہ یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ بھی ہے یا نہیں اگر یہ بات فضول محسوس ہو تو بولنے کے بجائے دروشری شریف پڑھنا یا اللہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے تاکہ ڈیرو ثواب ہاتھ آئے یا سبحان اللہ یا الحمد یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر جنت میں درخت لگوانے کی سعادت مل جایا کرے ذکر و درود ہر گھڑی ورتے زب ذکرو درود ہر گھڑی ورتے زبار رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو نکال تو اگر بولنے کے بجائے خاموش رہنے کو دل کرے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سن لیجیے تو اس میں بھی سواب کمانے کی صورت ہے کس طرح وہ یہ کہ الٹے سیدھے خیالات میں پڑنے کے بجائے یادیں خداوندی میں یہ یادیں شاہ مدینہ میں گم ہو جائے علم دین میں تفکر شروع کر دے موت کے جھٹکوں قبر کی تنہائیوں اس کی وحشتوں محشر کی ہولناکیوں کی سوچ میں ڈوب جائے تو اس طرح بھی وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک سانس انشاءاللہ اللہ عبادت میں شمار ہوگا چنانچہ جامع صغیر میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے باقرینہ ہے امور آخرت کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے کیا نیند نہیں آتی مجھے بھائی اے؟ اے بڑا مشہور ہے نیند نہیں آتی مجھے ٹھیک ہے نیند نہیں آتی تو آپ بھی تو کیوں اتنے زیادہ سوچو بچار میں چلے جاتے ہیں بلکہ سوچ کا تو ایسا عالم ہے کہ کتاب ہے ہرس دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے میں تو اس میں حکایت لکھی ہے کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں نا جیب میں کوڑی نہیں ہوتی پلاننگ کروڑوں روپے کی ہے سائیکل چلانا آتی نہیں ہے جھاؤ دوڑا رہے خواب میں ایسا ہمارا حال ہے تو کہتے ہیں کہ شیخ چلی یہ مزدوری کے لیے گھر سے نکلا اب یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو دن میں خواب دیکھتا تھا جاگتے میں خواب دیکھتا تھا چنا یہ پہنچا بھائی مزدوری کی جگہ پر انتظار کرنے لگا بیٹھا ہوا ہے کہ مزدوری مل جائے مزدوری مل جائے ایک شخص آیا کہنے لگا بھائی یہ میرے انڈوں کا ٹوکرا ہے تو کیا اسے فلا مقام پر پہنچا دو گے میں تمہیں ایک انڈا دوں گا اس کی اجرت میں چیک چلے گا ٹھیک ہے اب ٹوکرا رکھا اس نے سر پہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا خیالوں کی دنیا میں پہنچ گیا حالانکہ چلتے ہوئے بڑا دھیان رکھنا چاہیے اور خاص کر وہ بھی انڈوں کا ٹوکرا لے کے جو چلے آدمی اب خیال خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے سوچنے لگا یار یہ جب مجھے انڈا ملے گا نا میں ایسا کروں گا کہ اس انڈے کو جو پڑوسی کی جو مرغی ہے نا اس کے نیچے رکھوں گا اس میں سے نکلے گا چوزا میں اس چوزے کو پالوں گا پھر جب وہ چوزہ بڑا ہو کے مرغی بن جائے گا تو وہ بھی انڈے دے گا انڈے دے گی اس انڈوں سے بھی چوزے نکلیں گے میں یوں پالتا رہوں گا مرغیاں ایک وقت آئے گا کہ میرے پاس بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی پھر پھر میں بکری خریدوں گا پھر میں بکری پالوں گا بکری جب بڑی ہوگی تو وہ بھی بچے دے گی میرے ساتھ پاس بہت ساری بکریاں ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا پھر میں گائیں خریدوں گا پھر وہ گائیں بڑی ہوگی ذرا گائیں بچے دے گی میرے ساتھ بہت ساری گائیں ہو جائیں گی میں پولٹری فارم بناؤں گا بہت بڑا مالدار بنگلہ بناؤں گا سیٹ بناؤں گا پھر کیا کرو گے پھر میں شادی کروں گا پھر میرے بچے ہوں گے جب میرے بچے تھوڑے بڑے ہوں گے تو وہ گھومتے اچھلتے کودتے آئیں گے میرے پاس کہ ابو ابو ہمیں پیسے دو تو میں ان کو کہوں گا جاؤ یہاں سے اب جیسے ہی کا نا جاؤ یہاں سے وہ ٹوکرا ہی دھاڑ کر کے گر پڑا وہ شخص آیا اے میرا ٹوکرا گرا دیا کہ میرا انڈا جا یہاں سے وہ ایک انڈا بھی گیا ٹوکرا بھی گیا اس کا تو ہمارا حال بھی یہی ہے ہمارا حال یہ سائیکل چلانا آتی نہیں ہے جہاز اڑا رہے پیسہ ایک جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے کھانا کھایا نہیں اسی بھوک کے عالم میں سو گئے اور جنا وہ پتہ نہیں کون کون سے ریسٹورینٹ میں گھوم رہے ہیں کون کون سے ملک کی سیر کر رہے تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے آدمی سوئے بھی تو ایسا سوئے نا جیسے مدنی چینل والے سنا تے کہ میں سو جاؤں یا مو کہتے, کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے خون یہی ہونا کہ خواب میں کبھی عمرہ کر رہے ہوں کبھی مکے میں ہو کبھی مدیرے میں ہوں کبھی بغداد میں ہوں سبحان اللہ تو یہ ہو ایسا اپنے بارے میں سوچے یا زندگی گزر گئی کچھ سیکھا ہی نہیں یار لوگ ہمیں پڑھا لکھا کہتے ہیں مگر یار ہمیں تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں یہ کیسے پڑھے لکھے یار قرآن ہی نہیں آتا ہے دن کی بات ہی نہیں آتی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں نماز کے فرائض نہیں پتا شرائط نہیں پتا اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا یہ بلاتے ہیں اب تو یہاں تک کہہ دیا بھائی آن لائن پڑھ لو یار آن لائن پڑھ لو بھائی فون پہ پڑھ لو ان سے ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے سوری اونلی بزی پیپلس ہیو اے ٹائم پڑھو مشروف لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ٹائم ہوتا ہے کلبوں میں کون جاتے ہیں سوئمنگ پول کون جاتے لانگ ڈرائیو پر کون جاتے بڑے بڑے مہنگے ریسٹورنٹ میں کون لوگ رہتے ہیں بھائی کون جاتے بھلے نا چائے پینے جاتے ہیں دو دو گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تو ٹائم ہے اس ٹائم کی قدر کیجئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نمبر دو صحت کو بیماری سے پہلے نمبر تین مالداری کو مز تنگ دستی سے پہلے نمبر چار فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور نمبر پانچ زندگی کو موت سے پہلے یہ گھڑی چلتی ہے ہم کہہ رہے یار گھڑی آگے بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل, غافل, غافل, غافل تجھے گھڑیال غافل غافل غافل یہ دیتا ہے منادی قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہم بہت سیانے ہم بہت سمجھدار بنتے ہیں لیکن سمجھدار کون ہوتا ہے کسی نے کہا ہمارے رکنیشور حاجی عبد البیب بھائی کی آواز میں چینل پہ ایک بڑا پیارا کلپ چلا کہتے ہیں کہ یہ انسان بھی کتنا سیاح ہے یہ انسان بھی کتنا سیاح ہے اہمک ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے سیاح ہے نا جیسی گاڑی سے پہلے جاتا ہے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے سردیاں آنے سے قبل گرم لباس کا بندوبست کر لیتا ہے رات کو گھر آنے سے پہلے صبح ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کر لیتا ہے بارش میں نکلنے سے قبر چھتری لے لیتا ہے لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گاڑی کی ہوا تیل پانی پیٹرول چیک کر لیتا ہے اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا کہتا ہے دیکھی جائے گی کیا دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی میرے میٹھے اسلامی بھائی آگاہ اپنی موت سے, سے بحر بحر کوئی بشر, بشر نہیں بشر بشر سامان بشر سو برس, برس کا پل کی خبر, برس برس کی خبر, خبر نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں ایک صحت دوسری فراغت تو واقعی صحت کی قدر بیمار کر سکتا ہے وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے وقت کی قدر پیدا کیجئے فضول باتوں فضول کاموں فضول دوسیوں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے اپنے آپ کو دین کا خدمت بنائیے دین سیکھیے دوسروں کو سکھائیے اسلامی یہی پیغام دیتی ہے نا کہ ہر اسلامی بھائی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کالج میں یونیورسٹی میں ہے آپ اداروں میں کام کرتے ہیں دفاتر میں ہیں مارکیٹوں میں ہیں کسی بھی شعبے میں ہیں اپنے آپ کو دین کا خدمت بنائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیے مسلمانوں کو سکھائیے ان غفلتوں سے ان کو بیدار کیجئے مسجدوں کو آباد کیجئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ میں بھی کاش دین کا خدمت گار بن جاؤں علم سیکھیے ترمیمزی شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے انسان کی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے اس امر کا جو اسے نفع نہ دے کام کیوں کر رہا ہوں میں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں اس میں میرے لیے دنیا اور آخرت کی کیا بھلائی ہے میں یہاں کیوں گیا میں یہاں کیوں بولا میں نے اسے کیوں دیکھا اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں اگر ہم اپنا چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنائیں گے زندگی بڑی پرفیکٹ گزرے گی اور زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹوں کے گھنٹے لمحوں سے عبارت ہے زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائیں صد کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت بن جائے کہاں بسر ہو رہا ہے ذہ مقدر زندگی کی ہر ہر ساتھ مفید کاموں میں ہی صرف ہو بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوشگپیوں میں گزارا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملتے نہ رہ جائیں کاش میں بھی زندگی کو خیر اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیں امیر علیہسنت اللہ ان کو درازی عمر بال خیر عطا فرمائے ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے یہ زندگی گزارنے کے ہمیں ٹپس دیتے ہیں ابھی گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں اور واقعی کے زندگی کو اور بہتر پر لطف بنانا ہے خوشباش رہنا ہے سکون رہنا ہے نیکیوں بری زندگی گزارنی ہے تو مدنی مذاکرے کا نہ نا کریں ہفتے کو اپنے شیڈول میں لکھ لیں کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے معاورتن خرچ کر رہا ہوں کہ میں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی یہ میرا کمنٹمنٹ ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے اس ہفتے کو شروع ہو جائے گا تو ساڑھے بجے سے جب تک جاری رہے گا میں نے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے ایسا ٹپس ملتے ہیں ابھی گزشتہ دنوں جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ترغیب دلائی ذہن بنایا کہ بھائی جو حافظ قرآن ہے وہ چاہیں تو روزانہ ایک منزل تلاوت کریں الحمدللہ کئی حفاظ کرانے ماشاء اللہ جنہوں نے مرشید کے فرمان پر لبیک کہا تلاوت شروع کر دی میں نے یہاں تک فرمایا کہ جو نازرا خان جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ ایسی شیڈول بنائے کم سے کم ایک پارا تو پڑھ لے اب جب سمجھایا تو وہ, وہ افراد جو مہینوں ہو جاتے تھے قرآن نہیں کھولتے تھے ماشاءاللہ قرآن کھولنے کی سعادت پڑھنے کی سعادت مل گئی یہ تصویر پڑھنے کا جیسے میں نے کہا وہ تصویر پڑھنا شروع کیا ذکر وسکار کرنا شروع کیا تو یہ نیکیوں سے اپنی زندگی کے امال نامے کو سجائیں گے نا اس کی برکت ملے گی امیر المومنین مولائ علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وضح الکریم فرماتے ہیں یہ ایام یہ ڈیز تمہاری زندگی کے صفحات ہیں تمہاری لائف کے پیپرز ہیں ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو ان پیپرز میں کیا لکھا جا رہا ہے اگر اچھا ہوگا تو آپ کے پیپر اچھے ہو جائیں گے نا تو اپنے اچھے اعمال سے اس کو زینت بخشو ڈیکوریٹ کریں اس سے سید عبداللہ ابن نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نازم نہیں ہوتا جو دن میرے نیک امال میں اضافے سے خالی نہ ہو یہ ہر دن اپنی زندگی میں اضافہ کرتے کہ اس دن اگر 500 نیکیاں کی تو اب پانچ بارہ کرنی ہے اب پانچ سو کرنی ہے کیلکولیٹڈ زندگی گزرتی تھی سیدھا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر فرما دیجئے ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل کر مکمل کر پاتا ہوں اگر آج کا کام بھی کل چھوڑ دوں گا تو پھر دو دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا آج کا کام کل پر مت چھوڑو دوسرا کام ہے تو ہماری نیکیوں کے کام رہ جاتے ہم اپنی کیلکولیشن کریں بہت ساری چیزیں جیسے ابھی بڑی وہ ایک چٹکلا کسی نے بھیجا سوشل میڈیا پر ہمارے بابل مدینہ میں اور پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں موبائل سروس بند تھی موبائل سروس تین دن بند تھی صبح سے رات تک تو کسی نے چٹکلا بھیجا کہ ایک نوجوان کسی بڑھی خاتون کے سامنے کھڑا ہے کارٹون ٹائپ کا بنایا ہوا تھا تو بڑی اور بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا بڑی خاتون کو تو بڑی خاتون کہہ بیٹا میں تیری ماں ہوں مجھے پہچان میں تیری ماں ہوں یعنی آج کل کا نوجوان اگر گھر پہ آتا بھی ہے نا تو سوشل میڈیا سے اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنی ماں کے پاس جائے تو اب وہ تین دن بند ہوا تو ماں اس کو کہتی بیٹا مجھے پہچان میں ماں ہوں تو بھول گیا مجھے آج تیرا موبائل بند ہے تو تے میرے پاس مجھے پہچان پھر آگے کوئی لڑکی کا کارٹون بنا رہا تھا وہ کسی مرد کو بڑے آدمی کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کی شکل میرے ابو سے بڑی ملتی ہے تو کہتا ہے بیٹا میں تیرا باپ ہوں میں تیرا باپ ہوں تو واقعی آج کل حال یہی ہے ہمارا گھر میں بھی اگر ہوتے ہیں تو گھر والوں کے پاس نہیں ہوتے بلکہ کسی نے تو ایسے ہی چوٹ لگانے کے لیے کہا کہ پہلے تو بچوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا نا کہ بھائی ذرا دیکھو وہ اسلم گائے دیکھو بھائی وکار کا ہے وقار کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ فلاں کو, کو بلاؤ تو کہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کا جو وائی فائی ہے نا وہ بند کر دیں یہ کونے کھانچوں سے سارے نکل آئیں گے اے کیوں نیٹ بند ہو گیا اے نیٹ بند ہو گیا دیکھنا کیا ہو گیا تو کہا نیٹ بند کر دو یہ سارے نکل آئیں گے کونے کھانچوں سے تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم ایسے فضولیات لگویات میں پڑے کہ جس سے ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے تو اپنی زندگی کو فضول باتوں سے فضول کاموں سے بچانے کے لیے یہ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے انمول ہیرے یہ اس ہفتے میں پڑھنے کا ہدف امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے تو پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا تو کچھ نے پڑھ لیا ہوگا نہیں پڑھا تو اس کو حاصل کیجئے اس رسالے میں اور بھی بہت ساری باتیں تو اس رسالے کو پڑھے اس کو عام کریں تاکہ وقت کی اہمیت اس کی قدر ہمارے دل میں پیدا ہو اور ہم زندگی نیکیوں بھری گزاریں برکتوں والی گزاریں، تاکہ اچھی اور نیکیوں بھری زندگی یہ اچھی موت دلاتی ہے اچھی موت اچھی قبر میں لے جائے گی قبر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخ روئی ہوگی اور بالآخر جنت ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ جنت بھی آقا کے قدموں میں نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ رسالے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بڑی کم قیمت میں یہ پیش کیے جاتے ہیں دس روپیہ غالباً بڑے رسالے کا ہدیہ ہے جے جی بھی سائز پانچ روپے کا ہے تو اس کو زیادہ تعداد میں لیجیے اپنے مرحومین کے اس سال ثواب کے لیے رسالے عام کیجئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم